منافقت سے کیا مراد ہے میں نے ابھی تو بتایا وومن انداز سے منگولو آمن نہ بلائے وہ بھی یوم لاکر بما مسلمانوں کے پاس آئے تو میں اللہ کا ایمان لاتا ہوں آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتا ہوں مگر وہ مومن نہیں یہ تو منافق ٹھیک ہے صاحب پھر اور چیزیں جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا یہ نہیں کہ کوئی بھی وعدہ خلافی کرے گا فت لگا دیں نہیں کہ یہ منافق ہے کمبا جس نے وعدہ خلافی کیا نہیں جب بھی وعدہ کرے گا خلاف کرے گا جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا تو نا کسی کو کہہ نہیں سکے آپ کو ایک آدھ مرتبہ کہیں کسی کو پکڑا دی کہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کہیں منافع کہیے ایسے مت لگائیے کسی کا یہ منافع کی عادت ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے